are the a <laughs> ضرور اسلام صرف اپنا تبیہ ایسے تلاوت کرتا ہے یہ مطلب ہر سال ہر سال کا بات ادا کرے جان ہے تمام مال کا حدی آپ اگر ایک بہترین ملکہ پرمانہ جنسوں در قطاع ادا نہیں کرتا یہ ساتھ ہو جیسے یہ انسان کا حق نہیں ہے یہ قرمز کا ہے یہ قطاع جب مال کے ساتھ نہیں جاتی ہے وہ مال کی ترتیروں ہمارا ہے اور قطاع اترے قطاع ہے نہیں ہے قطاع ہے یہ کے مال کے لیے مختار ہے مختار کے لیے اترے مال کے لیے معا کر دے گا یہاں قطاع سشیدہ اس کلانی خط اسلامی زمینوں سے نو تف کرنا ہے اسلامی مہینہ جی جہاں سے لگ جائے وہاں میں میں زیادہ اسلامی نمین کے ساتھ اگر کوئی بتاؤ ہو جاتا ہے ہر سال تو تین سال بعد فیکٹر لے کر ایک سال کی بتا سال کے بعد ایک چاندی سال ہوتا ہے اسلامی کوئی مہینہ دے دیئے اپنے سالات ہے اس کو پیسے ڈلیں گے تو سارے لوگوں کا رہنے کی دس روپئے کا تو دس روپئے کرتا ہے جہاں قیمت کام مہینے کا یہ جو معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے اللہ مفصل دیا ہے احتساب صفرت ہے اور اج نے تھا جس کا ذمہ دار ہے اج کا ذمہ دار ہے یہ معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَمَا غَالِبُهُمْ إِلَّا الْكَافِرُونَ سے ہیں ہیں جہاں کا ادا کرتے ہیں ایک بنتی ہے وہ سے ادا کرتے ہیں اور ہر سال ادا کرتے ہیں گنم جی محمد کی رفالت کرتے ہیں یہ ہے اور انسان اس کا من وما کرا جاتا ہے اس کو غلط نہیں گا تو میں زمانہ دوسرا بہتر چیز بات یہ کہ زبان کی ایسی کی ہے تو اس کو اکثر بدلے میں پہلے تو دوسرے چڑھائی ہے تو کی ضرورت کسی کے لیے بنائی اور اسی زبان کو ہوتا ہے اسی زبان کو بنا کی بات کی ہے نہیں بات ہو جائے تو لگی میں حکومت نہیں بنا سکتی ہے موٹ اپنی زرمداری سیر کرتے سرفیئر کراتا ہے امانات مل رہا ہے یہ امانت کا خیال رکھتے ہیں اور باتوں کا بھی خلا رکھتے ہیں بابلسلم کا فرمان ایمان کی علامت ہے جسا لوگ رہے سخت عمامت بہت یہ ایمان کی علامت ہے اور اگر کسی میں کمزور نہ ہو تو کی علامت ہے تو ریاست لافی کرتا ہے یا عمامت بھی سہمت کرتا ہے یا اکثر پہنچتا ہے تو جھوٹ بڑھتا ہے اس میں چیز کی جان فرمائی کہ جب زبرہ کرتا ہے تو حد جاتا ہے جناب علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح کسی کے پاس کوئی ویسی کا ہے سونے یہ ہے اس بتائی جائے ہے ال نظر اس نے جس کا بھی نقصرہ ترجیح تو اسی لیے نرسی میں نقدی ہیں ابھی دبادہ ہے سرامیہ پیدا بھی کرتے ہیں اور ان اور زیادہ ہے سے آپ نے دن تربے کے بارے میں مشورہ کیا تھا درمی نقص ابھی ترجمہ ان کے بارے میں مشورہ کیا تھا ہمارے بارے میں اس وقت ہو گئی اپنے آپ کو شکیل کے ساتھ مقصد کرتی تو راجن گندا نے شکیل کے ساتھ پہنچ دیا اپنے آپ کہ تو پہ تھا مارکیٹ گئے تھی میرے کو پہلے پدونے گئے تھی اپنے ہاتھ دوڑ چڑے گئے آزاد ہو گیا نسل بہر بتا ہے وہ بھی جو سارے نقصان آ کرتے ہیں چلو یہاں پہ اور طرح کتاب سر چار میں نہ دوست میں بات کی جاتی ہے بچوں کو لڑائی میں بچوں کو بہت کرتی جگہ ہے تو اسی لیے ایسا رکھنا رکھنا کوئی لیے بتانا رہتا ہے تو اس کو عمانت ہے یہ جو ہیں کا خیال رکھتے ہیں ہے ہے وہ ہے ہم ہے جمع ہے بات کرتے ہیں زیادہ رفان ہے اس نقصان آ رہا ہے رفتار سامنے آ گئی کہ بات رفتار کرتے ہیں تو پہلے نقصان ہے نقصان ہے جب بدلا نماز دوسرے نے ایک سو چیز کا سب دیا ایک سو والا کام کیا نماز نہ بہت کم بہت کم مطلب ایک گھنٹے پر بہت ہوتی ساری لوگوں کی آ رہی ہے فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عزاما فكسونا العزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعسون <تصفيق> وَلَقَدْ خَلَقنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَينا بِهِ الأرض وَأَنبَتنا على الزَّرْعَ وَالْحَبَّ ذَا الْعَصْفِ وَالرَّيَّانَ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعنَابٍ لكم فيها فواقع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبط بالدهن وسبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العذرة يسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منعفع فيه كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تهملون صدل خلق نل انسان اور البتہ تاخیر ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر ہمارک پھر ہم نے اس کو نطفے کی صورت میں ایک مخصوص جگہ میں ٹھہرا دیا ہے یعنی نشٹ میں آدر مراد ہے سم خلقنا نطفة علاقتا پھر نطفے کو بنا دیا ہے جمع ہوا خون خلقنا العلقت مزغتا پھر ہم نے جمع ہوئے خون کو بنا دیا ہے گوشتا ٹکڑا خلقنا مزغتا عزاما پھر ہم نے گوشتے ٹکڑے کو ہٹی بنا دیا پھر ہم نے ہٹی کو گوشت پہنا دیا پھر ہم نے اس کو دوسری تخلیق کی شکل دے دی یعنی انسانی نقش بنا دیے اور اللہ تعالی بہت خوبصورت پیدا کرنے والا ہے پھر تم کو اس کے بعد مار دیتے ہیں پھر تم کو اس قیامت کے دن اٹھایا جائے گا بلتم خلق نام بھوک سب پھر ہم نے تمہارے اوپر سات راستے رکھے ہیں آسمان رکھے ہیں میں تشریح میں بات کروں گا ہما کنہ ام الخل کی اور ہم اس کائنات کی تخلیق سے غافل نہیں ہیں ہم نے پیدا کیا آسمان سے یعنی نازل کیا آسمان سے پانی کو اندازے کے ساتھ اور پھر ہم اس کو ٹھہراتے ہیں زمین میں اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں فانشان کو بھی جنات من نقی پھر ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اس پانی کے ذریعے سے باغات کھجور کے انگور کے تمہارے لیے اس میں مختلف نیوجات ہیں اور ان کو تم کھاتے بھی ہو وہ شجرتم من جمے سینا اور ایک درخت پیدا کیا ہے وہ بانی کے ذریعے سے جو نکلا ہے تورے سینا سے تمب تو بدت نے جو اگتا ہے آ, تیل آ, لے کر اور یہ کھانے والوں کے لیے آ, تیل بطور سالن کے لیے کام آتا ہے پلاشبہ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی سبق ہے ہم پلاتے ہیں تم کو چوپایوں کے پیٹ میں سے یعنی دودھ اور تمہارے لیے اس میں اور فائدے ہیں اور ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو ان میں سے باز کو اور ان میں سے باز پر سواری بھی کرتے ہو اور کسی طرح تم کشتیوں پر بھی سامان لے کر ادھر ادھر جاتے ہو تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضرورت کی چیزیں بھی اس ہیں اللہ میرے بندر کی سفارت کا ذکر کیا ہے کوئی اس کے پاس یہاں کروائی سے میمار سے آگ رکھتے ہیں کوئی خاص نہیں آپ نے استعمال یہ دھیان کروائی سے آپ نے مماغ کی اسپاس کر کے بندی سے اہم رسن ہے ایمان کے بعد نماز اہم رسم ہے علامت ہے نماز کا تعریف ہونا سستی کرنا یہ مساط کا خطرہ ہے جو لوگ الفاظ کے ساتھ بلال کہ آر دین ان لوگوں کو انسان کی تصویر کا ذکر کیا طریقے سے چیز پہ اللہ تعالی نے اس کا خوبصورت انسان بنایا اور پھر اتنا بڑا انسان خود پورا بلاحیت با شعی بنانے کے بعد پھر ہماری عبد میں ٹین استعمال ہوتے ہیں تو ہمارا لبل ہوگا اس کو دوبارہ فائدہ ہوگا احساس ہوگا تو ایک تو تکنیکی انسان کے تدریجی مراحل کا فکر ہے اور دوسرا اللہ تعالی کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان بنایا اور چنی ہوئی مست ہیں چنی ہوئی مستقصو پیدا کیا آدم آزم ادا کی تخلیق ہے یہ آدم کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے کے کے مختلف جدوں سے تھوڑی نتی لے کے خود سے آدم علیہ السلام کا پتہ پیدا کیا ہے سب تصویر جب پیدا کیا تو نتی ہے اور پھر بتی سے بنایا آدم کا نتی کی گئی تو لحاظ سے مقصد قسم ہے انواع ہے کوئی زیادہ دیر ہے تو زیادہ عقل مند ہے کوئی کمزور ہے تو اس کا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آزم و اثلا کی تکلیف ہے لکڑی کی مقصد سے کی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان اقسام ہے حیا ایک تو یہ تقریباً قلعہ انسان منشرات پر ممکن ہے انسان سے پیدا ایک انسان کی تقریب کا تعلق تجارت کی اختلاف سے پہلے نقصے سے متعلق ہے لیکن پھر جب جس کی عصد فیصد کو سمجھا جائے تو اسی درمیان میں نقصی کا ہی تعلق ہے کہ یہ جو مذاکرات ہے یا کم ثروب ہے یہ چیزیں درامہ کوئی چیز بن رہی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے نسی تو اب کی ماں تو نصی ہے اس لیے ہم بیان کیا تو ان کو بقیہ صدا دیا اگر جبن کا کہتے ہیں سال کا کہتے ہیں اس کا تعلق نقسی کراس کی تفسیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ صرف قیامت میں یہ قانون کرتے رہنا شروع ہو گئے اور یہ کام کلیا ہے دنیا میں ہوگا جو مقصد پشانے کی دریا نیم بھی جائے گا جو دریا ہے یہ سارے دریا میں hay sí, bien sí. جب نکلے گی توافت کو اٹھا دیا جائے گا جہاں کچھ نکلی لتا گئی دوسری تفصیل یہ ہے کہ سروے کے اندر میں جو جنت سے درمیان آئے لوگا نش نا مناس مرب لا چند زیادہ پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ ہیں بھی ہے طرح پانی سے ایک غیر طرح پیدا کرتے ہیں جو نکلا ہے پورے سیما سے اور اس سے کم تیل حاصل کرتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں فِي مل صنہ بلائی گرا اور بلا شدہ تمہارے لیے فیسائیں میں بھی سوچنے کے مقامات ہیں کہ ہم کو ان پیسہ میں سے رات کو سے دور دلاتے ہیں غلطنتی ہے منا تو کثیرہ اور تمہارے لیے ان پیسہیں میں اور بہت زیادہ سوال ہیں نما کا کروں میں رات کو استعمال کرتے ہوئے الگ بعض سرکاری کے ایک سراری دفتر یا آنند کے اور وہ نوجوان وہ خاص آپ کا ہم کر سکتا تھا اس کے بعد قرآن میں یہ نہیں بہار رجنا گز ہے کیا دین تقریباً اثرات کے ساتھ بہتر نظام کرنے پر ساتھ آسمان سات زمین وغیرہ ساتھ ہی پڑھا کے چکر چلان چلان جیسا ساتھ کے ساتھ نظام میں ہے کیا آپ کے پاس کے علاوہ دمیل ہے وہ تو میں صاف نظر ہے پرانی تصویر میں انسانی تقریب جو تصویر بتائی وہ بھی صاف ہیں جو سب سے پہلے لستا صاحب بتانے جاتا ہے پھر وہ گوشت پھر ہے کے ہے انسان کے سب چیز کے یہ چیزیں انسان کے کھانے کے راستے ہیں تو وہ بھی ساتھ حقا سرمایہ اندازہ ہمدا وا انگوربیاں ترکیاں اور پھل تصویر اچھا اور پھل انسان کے لیے ہے اور وہ بھی ان کے لیے نتی ہے فرمایا شان جیسی جن نتی وہاں ناپن کے ہم درست بازی کرتے ہیں شادی کے ذریعے کی سے کی کیا آواز ہو جاتے ہیں سروس بھی ہے لطن سیا پیا تسی اور تمہارے بھی اس میں اکثر کے طور پر جانے والے ہو سارے ایسے ہیں کہا سکتے ہیں گندہ ہے کھانے کی ضرورت جس میں پھر شاخل ہے دودھ بھی داخل ہے مطلب سارے ایسے ہیں کہ جو گندہ چھا پیے تو پھر بھی کی ضرورت رہتی ہے ان سب پہنچا ہے وغیرہ کھانے کی ضرورت مطلب انتظار کرتا ہے یا استعمال ہوتے ہیں تو نہیں نہ کسی کو اس کے لیے بہت ایسے ہیں اور زمین کو کھاتے بھی ہے اور یہ خبر انسانی صحت کے لحاظ سے ویسے بھی ممکن ہے اور احسائی کرتے ہیں اور سب محبوب رکھتے ہیں آنند آ رہے گا اور سمجھتے آپ جب قریب جاتے ہیں وہ لور رہتے ہیں آواز آتا سر یہ کی طرف سے آواز آئی انا لان آ گئی یہ ٹرک دنیا میں تمام سب سے زیادہ ہمارے کسی کرتا ہوں آگے اور میں وہاں ایک نمبر کا ساتھ ملتا ہے اور آپ کو جو کمرے میں بیٹھتے ہیں جب ہم خشا کے بعد آتے ہیں آج کے سفر میں تو وہ مسئلے میں تعداد میں حصوص رہتے ہیں تو آپ کی غلطی ہوتی ہے ایسا تھوڑے تھوڑے لگاتے تو بالک بھی کرتا رہا اور سب کی مطابق ہوتی رہی جب صبح کے مطابق ہر جہاز سے مطلب اللہ عالم صاحب جہاں صاحب کی جو حضرات پیٹ کا استعمال سے کرتے ہیں کے کی بالکل جسم بھی آتا ہے بدام کا بھی آتا ہے یہ میل جو ہے اگر کسی شخص نے جاگو کیا جائے اس بندے پر جیسے تو اس پر اثر نہیں ہوگا یہ ٹھیک کی ہے اور باہر آدمی کہ کم از مہینے میں دو لاکھ پیسہ پورے قسم کی مالش کی یاد کیا جائے گاہ کی ہے یہ سب کے لیے ویسے سواریاں جانور اور اللہ کامر ہے تم کچھ دن کو تم اللہ حکومت ہوا تمہارے بھی سب چوچائے میں بھی ان میں بھی غیر طرح کا رنگ ہے کیسا نظام ہے دور وہ بہیا کرتا ہے دوستو میں بتا کہ انسانی بھیات کے لیے من چاہیے آپ کا من اس نظام تمام صحیح ہے آپ طاقت کا سب چاہیے دوست میں سب کی دعا یہ کہ اللہ لیکن دعا ہے درکتر اور ان میں اس سے زیادہ پیدا پردھان بھی پڑھا لگتی پسند بھی ہوتی وجہ سے دودھ ہے اللہ سمجھنے کہ ایسا ہی ملیت جانا بارا تلنیو دن جائعی اللہ سرائے ایمی راکھر میں جو جانتا ہے جو جانتا ہے جو جانتا ہے جو جانتا ہے لیکن یہ جو جائے کری جو جائے کے لئے رب تک کر ان ارزی من اللہ سبی جائے لہا تک کردنے کے لئے سب تک کردنے سلام یا کسی مطواتی مطواتی اتر سرمی نمال ہمارے ہم حکم سے اور ہماری نگرانی بناؤ ہمارے حکم سے اور ہماری نگرانی سے کشتی بنائے کشتی بنانے کے بعد وہ تین کا منزلہ کشتی بنائی گئی جیسے حکم تھا پھر اس میں جانوروں پرندوں کو داخل کیا گیا بندے جو اسی چوراسی تھے ماننے والے ان کو بھی داخل کیا قرآن مجید نے اس بات کو بارہویں پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ہم بارہویں پارے کے درس میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کر چکے ہیں کہ کشتی بنائی گئی اور پھر کشتی میں لوگوں کو بٹھایا پھر کے حکم سے پانی کا ابلنا شروع ہو گیا کشتی پانی کے اوپر چل پڑی سارے ممکن لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمان کافر وہ تباہ ہو گئے صرف ماننے والے لوگ بچ گئے تھے جتنی تعداد بندی تھی جتنی ذہنی تھی منزلت تھی ایک میں انسان ایک میں درندے میں جانور ہر چیز پہ بیڑے بیڑے بہن بہت فکر ہے لوں ان کا ہم کو نہیں چلتی ہے سامنے بنایا نہیں ہے اس طریقے سے نظر بنا کر اتنا دیا کہ ہمارے ساتھ مزاج بنا رہے وہ لوگ میری مزاک آ رہے ہیں ہم کریب ہم بھی مزاک پر ہیں وہ مہربانی آ جائے گا بس کیا میرا اچھا میرے گا ہمارا حتم فیصلہ آ گیا تھا بھارت فیصلہ شروع ہو گئے گی نا پانی آ گئے گا فلنا شروع ہو جائے گا کمیر کے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا کبھی کے پانی تفریح یہ ہے کہ مل میں سلامتی رہتا نتی اور کے ان کی شروع ہو جائے گا میں ساتھ نے جانے بتایا ہے ایک جوڑا خلاصہ دار والا نے بتایا ہے کہ متور کا بچانے کے لیے قبیلہ سے جانے نکل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو غیر اعلانات کی بات ہے نہیں مان رہی ہوئی ہے اداس کی وجہ سے ا گئی جو ہم کو دیتا کہ ہاں وہ بات کی بات نہیں مان رہا اداس کی وجہ سے میرا داخل ہو گیا اپ کریں گے اپنے ساتھ نہ دیکھیں کریں نہ کریں نے نے نے نے کیا کیا تو میں میں ہوا اپنے بیٹے سے جب میرا بولتا ہے نہیں ہے کہ ہم کو گیا نہ کریں نہ بارے میں ہم کو گیا نہ کریں آپ نے بیٹے کی نجات کی دعا ہوئی تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے ماں کا جب آپ ہو جائیں اپنے ساتھ میں سلا کرنے تو یہ کریں الحمد لفار تمام تاریخ میں اسے لسٹ میں جس میں زیادہ دین سے اور عورت سے تعالی ستس میں بھی سشکش رکھا سکتے ہیں تمام کے علاقوں میں نقصانی ہے اور ہم اس طریقے کی جانچ سرکار کرتے تم اللہ ہی کی عبادت کرے اللہ کے لائے تمہارے کوئی محبوب نہیں تم سرخ سے بات کو بن جاتے ہیں اس کے بعد para que vean la persona de mí en la ser tan محلہ پہاڑا سنتے بار تھے سب سے ہو کر کے آزاد ہوگا سب سے وقت ہوگا میں کوایا ہوں کہ مانگا نہیں ہے میں ادھر سے اس پر پانی کی داری مقرر ہوگئی دوبارہ کو بتایا کہ اب آزاد آئے گا پیدا کرنے ہم لے معاف کر دیں گے جو دین پر داوا تھا دا اتے وہ اے ان دی اوٹ اس ٹو فائیٹ جس دی ویلیو اس دیٹ ہافر اور اونلی دا ویو یہ تفصیل ہے جو اللہ پاک فرمائے حافظ رکھ اس طرح کی دعاؤں کو پڑھسان جو ہے میں قبول کرتا ہے تو یہ فارز ہے یہ کر لے اور سب سے ہم اپنے مکان بچا دیں گے تو مزدور بنے ہیں اور پہاڑے سے تراش کر کے ہم نے بنا کے جو ہے ان کی کے میں نہیں نہیں کرتے واضے ان کے بالکل بنا دیا کمان کا رہے تھے ہمارے واقعات نے جیسے کہ ہم نے کی اور تکبر اور اپنے ہمار غلام ہے کہ اپنا غلام بنایا ہوا تھا تو اصل کی غیر ہمارے غلام ہے ہم ان کو صدا طے اللہ نے ان کو تمام کر دیا پھر اس کا میں برق ہو گئے روزہ اپنا مل کیا فرارے میں اسی طرح اور انتل چلا عورت بطور نشانی تھی ان کی باتیں بھی ہے اور ہم نے ان کو جانا بھی ہوتا ایک خاص جگہ میں اور وہاں چشبہ بھی جاری ہوا آخری سرنڈر بنتے آئے السلام اور ندی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم درمیان تقریباً پانچ سو نہیں کرتا انساناش ہو ہونے کی وجہ سے انسان کو اعمال کی صحیح ہمت نہیں بنتی ابھی اس میں جناب کرنے کے بعد کلم کا فرمان ہے مئی کی توسی ہوگی اگر ر اگر ر استعمال کرنے والا ٹریکٹر اگر میشی کرتا بھی ہوا کرتا بھی ہے تو جب ملے گا اس لیے اپنے انے کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے اس چیز کی ضرورت حرام ہوتا ہے جس کی تاریخی انسان کے دن کے اوپر آ جاتی ہے اور اس لڑکی کی طرف طرح سے نہیں کرتی چکر والا ہے کہ ہر سب دنوں میں رکھتے واقع ایسے ہم در تقیبہ چیزیں کھائے اور لڑکیاں بجانا میں نے بتایا کہ تقسیبہ چیز کا یہ ہے کہ انسان کی طرف حران سے بنا زیادہ نقص ہے جو ہوتی ہے کام شادی تک عبادت اگر وہ حرام حرام چیزیں دو طرح کیرام وغیرہ ہر ایک طرح کی چیز ہے ایک دو تر تر نجر چلو سمجھ گیا دوسرے رام ہوتا ہے تو ہے تو اس کی خریداری کا طریقہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا مرغی بند ایسے کیونکہ پڑوس کی بہت ساری مرغیاں تھیں بھی اللہ کے نام بھی کیا مردی ہے بھی اللہ ہرسل یہاں جو ہے قبول نسندیدہ انسان سے عبادت کا دل ہے طبیعت صحیح رہتی جی ہے اس کے اعلان کی برتن آ... سے کے دوران کلم و فرمانہ کہ اللہ سے حضرت تعبود علیہ السلام کی عبادت محنت مجاہدہ جہاد روزہ سب سے ادھر بہت کلی حضرت تعبود علیہ السلام کی وہ اللہ سے بہت پسند ہے صحت ہی مسئلہ جنرل صحیح تحید علیہ السلام کی زندگی کیا تھی تو آپ نے کرنایا کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے مجھے ان ایسی صلاحیت ادا کر دے کہ میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنا درجہ کرتا چلاؤں अनन्ना महत्व हमने लोगों को लैम की तरह नरम कर दिया। वो गुरु बनाते थे محسوسہ ادا کیا ہاتھ میں لوگ کی طرح نرم ہو گیا کہ انہوں نے تاریخ بنائی لوگ کی اور اس کو جال مواز طرح بنائی جو سہن لینا آسانی ہوتی تھی غریب ہے, ہے. ہے اپنے جرانے میں بچہ اتنے ٹین کا کھلنا کی عبادت فکر اختیار میں رہے گا یہ بچہ چلانا کام کرے گا یہ سلانا کام کرے گا یہ نام کے گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ بچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتا ہے اور اکثر وہاں سے بھی عبادت رہتے تھے اور جب بھی ضرورت پہ چاہیے تو وہ دیہات میں سچی میں اس کا ان کرتا نظی نصیب کرنی ہے تعریف کی اور جاتی ہے جس دریا کو میں بے درستیا کہتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کرماتی نماتا میں تمہارے تمام عوام کو باقر ہوں اللہ سمجھوں